السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ شریق واشد الَحمدن رسول اللہ وسلم و صاحب ہی وسط ہی علامدین وباد قبل اس کے میں اپنی گفتگو شروع کروں میں اپنے ساتھیوں سے یا حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے گھر میں سنتوں کا پڑھنا زیادہ افضل ہے گھر میں سنتوں کا پڑھنا اس میں زیادہ عجر اور زیادہ سوال ہے عشاء کی نماز ہے یہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ساتھی لوگ سنت اور وطر سب پڑھ لیتے ہیں پڑھنا چاہیے لیکن اگر وطر کی نماز آخر میں پڑھیں تو آپ کے لیے زیادہ عذر ہے اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے عج الخر صلاحت کم بل رات کی آخری نماز وطر کو بناؤ سونے سے پہلے آپ وضو کر لیجئے اس کے بعد اتر کی نماز پڑھ لیجئے عشاء کی سنت مان لی آپ نے پڑھ لیا ابھی تو سونے سے پہلے وطر کی نماز پڑھ کر کے سوئے وضو کر کے سوئیں گے اتر کی نماز پڑھ کر سوئیں گے اور پھر جو سونے کی دعائیں آتی اس کو پڑھ کر کے سوئیں گے تو بڑی پیاری نیند آتی اور جلدی نیند جاتی ہے جی ہاں اور انسان کو سکون ملتا ہے تو اس لیے سنت وغیرہ گھر میں پڑھنے کا اجر اور ثواب زیادہ ہے مسجد کے مقابلے میں اور رتیر کی نماز خاص طور پر انسان کو آخر میں پڑھنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دیا میں اس سے پہلے شرک کے بارے میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے اس کتاب کے حوالے سے آ چکی ہے کہ مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے شرک کی تین قسمیں بیان کی ہیں ایک بڑا شرک اور ایک چھوٹا شرک اور ایک مخفی شرک نظر نہ آنے والا شرک پوشیدہ بڑا شرک اور چھوٹا شرک کیا ہے یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم شرک خفی پڑھیں گے شرک خفی یعنی پوشیدہ شرک مخفی نظر نہ آنے والا یا جس کو انسان چھپاتا ہے لوگوں سے نہیں بتاتا ہے وہ اس کو شرک خفی کہا جاتا ہے شرک شرک ہوتا ہے اور شرک کرنے والوں کے لیے بغیر توبہ کے مفرت نہیں ہے اگر توبہ نہیں کریں گے تو بڑا شرک کریں یا چھوٹا شرک کریں کسی بھی شرکی کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. ہے نا اللہ نے کیا فما ہے؟ ان اللہ علیہ فروشر کا بھی فرو مادھون ادعلی کلم شاہ اللہ عبرام شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک نہیں معاف کرے گا تو شرک چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو ہر ایک کے لیے مغفرت نہیں ہے ہاں انسان اگر توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اسے معلوم ہوا کہ چھوٹا جو شرک ہے وہ بھی جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بڑا گناہ ہے یہ بڑے گناہ جیسے انسان چوری کرتا ہے انسان خیانت کرتا ہے انسان مان لیجیے شراب پی لیتا ہے یا انسان اور کوئی گناہ کا کام کرتا ہے رشوت لیتا ہے یہ سب بڑے گناہ ہیں نا یہ سب بڑے گناہ ہیں لیکن ان گناہوں کی مفرت ہو سکتی اگر اس نے توبہ کر لیا تو اللہ معاف کر دے گا لیکن اگر توبہ نہیں کیا وہ اور وہ توحید پر ہے وہ شرک نہیں کرتا ہے تو ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے لیکن چھوٹا شرک اگر انسان نے توبہ نہیں کیا تو معاف نہیں ہوگا تو کون زیادہ بڑا ہوا چھوٹا شرک بڑا ہوا یا چوری بڑی بڑا ہوا یا جو ہے شراب پینا بڑا ہوا کون بڑا گنا ہوا شرک بڑا ہوا کیونکہ چوری کرنے والے کو اللہ معاف کر سکتا ہے شراب پینے والے کو اللہ معاف کر سکتا ہے زنا کرنے والے کو اللہ معاف کر سکتا ہے رشوت لینے والے کو اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا اللہ ہر برہمن وہ جہنم ہی میں جائے گا ہاں بڑا شیر کرنے والا جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا کبھی نہیں نکلے گا لیکن چھوٹا شرک کرنے والا جو سزا اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہوگی وہ سزا پانے کے بعد جہنم سے نکلے گا لیکن وہ جائے گا ضرور جہنم میں اگر اس نے چھوٹا شرک کیا ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی اگر اس نے توبہ نہیں کیا بات سمجھ آ رہی نا تو چھوٹا شرک کو بھی چھوٹا نہ سمجھئے اسے وہ بڑے کے مقابلے میں چھوٹا ہے اور دیگر گناہوں کے مقابلے میں بہت بڑا ہے رشوت سود کے مقابلے میں بڑا ہے لیکن بڑے شرکی کے مقابلے میں کیا ہے چھوٹا ہے تو اس کو چھوٹا نہ سمجھئے کہ چھوٹا شرک ہے چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے hmm. کہ نہیں ہے اس کو ہلکے میں لینا نہیں چاہیے بہت بڑا جرم ہے وہ مغفرت نہیں ہوگی اللہ نہیں معاف کرے گا جاننے میں جانا ہی پڑے گا لیکن رشوت لینے والوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے بشرطے کی انہوں نے شرک نہ کیا ہو بشرطے کی توحید پر ان کی وفات ہوئی ہو اور انہوں نے شرک وغیرہ نہ کیا ہو تو اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے لیکن اس چھوٹے شرک کو بھی اللہ نہیں معاف کرے گا تو یہ ساری باتیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں آج ہم پڑھیں گے شرک خفی کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں امن ام نو افتارس. جو تیسری نوع یا تیسری قسم ہے وہ کیا ہے وہ ہوا شرک الخفی شرک خفی ہے پوشیدہ نظر نہ آنے والا مخفی شرک ہے یا جس کے اندر یہ پائے جاتا ہے وہ اس کو چھپاتا لوگوں کو نہیں بتاتا ہے اس لیے بھی اس کو شرک خفی کہتے ہیں جیسے انسان نماز میں ریا کرتا ہے تو جو ریا کرتا ہے کہ وہ آپ کو بتاتا ہے کسی کو کہ میں نماز دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں بتاتا ہے کہ چھپاتا ہے اس کو ہاں چھپاتا کو نہیں بتاتا وہ کسی کو نہیں بتاتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں دکھانے کے لیے عمرہ کرنے جا رہا ہوں کہ تاکہ لوگ مجھے حاجی کہیں میں نماز پڑھتا ہوں تاکہ لوگ مجھے نمازی کہیں میری قدر ہو میری منزلت ہو وہ نہیں بتاتا ہے اس لیے بھی اس کو خفیب شرک کے خفی پوشیدہ شر جاتا ہے وہ چھپا کے رکھتا ہے لوگوں کو بتاتا نہیں ہے کیونکہ جانتا اگر لوگوں کو بتاؤں گا تو پھر لوگ ہمیں برا سمجھیں گے کہ یار کیا کر رہے ہو تم دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو اسے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے لوگوں کو نہیں بتاتا وہ اللہ کا ڈر نہیں ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے لوگوں کا خوف ہے لوگوں سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ جو سب کا خالق ہے سب کو سزا دینے والا اسے نہیں ڈرتا کسے ڈرتا لوگوں سے ڈرتا اسے لوگوں سے چھپاتا ہے کہ لوگ جان جائیں گے تو میری بدنامی ہوگی میری توہین ہوگی میری بے عزتی ہوگی کہ میں دکھانے کی نماز پڑھتا ہوں ریاکاری کے لیے سب کرتا ہوں اس لیے وہ لوگوں کو نہیں بتاتا لیکن کیا لوگوں کو نہ بتا کر کے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے نہیں اللہ تعالی کو تو معلوم ہے نا اللہ کو معلوم ہمارے دل میں کیا ہے ہم کس لیے طرز دے رہے ہیں آپ کس لیے سن رہے ہیں ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں روزہ کس لیے رکھتے ہیں ہجمرہ کس لیے کرتے اللہ کو معلوم ہے اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں کیونکہ دلوں کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم اللہ کو معلوم تو اس جو شرک ہوتا شرک خفی اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے اس لیے بندے کو پتہ نہیں چل پاتا ہے. تو اگر یہ عبادت کے اندر ہے تو یہ شرک چھوٹا شرک ہوتا ہے یہ لیکن اگر یہ ایمان کے اندر ہے تو یہ بڑا شرک ہوتا ہے جیسا آ مصنف خود بیان کریں گے تو کہ مصنف کیا فرما رہے ہیں شرک خفی کیا ہے یہ تیسری قسم ہے فدلی لہو اور اس کی دلیل کیا ہے قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قول الا بما ہوا اخی من مسیحال کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے اوپر مسیح دسجال سے بھی زیادہ جس کا مجھے خوف ہے دجال سے بھی زیادہ جس کا مجھے خوف ہے تمہارے اوپر وہ کیا میں اس چیز کے بارے میں لوگ آپ کو لوگوں کو نہ بتاؤں دجال تو واضح ہے نا دجال کو سب دیکھیں گے اور جان جائیں گے کہ دجال ہے ایمان لے آئیں گے بہت سارے لوگ لیکن جو اہل ایمان ہوں گے مضبوط ایمان والے ہوں گے وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے کہیں گے تو دجال ہے تیری نشانی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے تو کانا ہے تو جھوٹا ہے تو دجال ہے مکار فریبی ہے اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہمار بھی فرماتے کہ مجھے دجال سے بھی زیادہ خوف اس بات کا ہے تو کیا میں وہ چیز تم لوگوں کو نہ بتاؤں لوگوں نے کہا کہ ضرور بتائیے تو آپ نے کہا شرک الخفی خفی پوشیدہ شرک نظر نہ آنے والا شرک پھر آپ نے فرمایا کہ کی کیا ہے وہ الرجل آدمی نماز کے لیے فیوسلی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے فیزین سلا تو اب وہ کیا کرتا یہ نماز کو مزین کر دیتا ہے لمبی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے خوبصورت بنا دیتا ہے نظر رجول جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی اس کو دیکھ رہا ہے تو اس کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو لمبی کر دیتا ہے اللہ کے لمبی نہیں کیا اس نے لوگوں کے لمبی کیا وہ اللہ کے لمبی کرے گا اس کو عزر ملے گا لیکن لوگوں کے لمبی کرے گا اس کو گناہ ملے گا ال دکھاوے کے لیے کر رہا وہ تو آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھ کر کے لمبی نماز پڑھتا ہے کفیل دیکھ رہا ہے کفیل بہت اچھا ہے نیک ہے اور جو ہے وہ لمبی نماز پڑھتا ہے میں بھی لمبی نماز پڑھوں گا تو کچھ فائدہ ہو جائے گا میری سیلری بڑھ جائے گی یا ہوتا ہے کچھ میرے جیب میں سے پچاس رکھ دے بہت اچھا پیارا بچہ ہے نمازی ہے بڑے اچھے سے نماز پڑھ رہا ہے یہ اگر مقصد ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو شرکی خفی کہا جاتا ہے وہ انسان اپنے دل میں چھپا کے رکھتا ہے کہ میرا مقصد دنیا ہے میرا مقصد پیسہ ہے میرا مقصد سیلری بڑھ جائے میرا مقصد میرا جو ہے ترقی ہو جائے ہے نا یہ مقصد ہے اس کا تو اس لیے آ فرماتی شرک خفی ہے مجھے دجال سے بھی زیادہ اس چیز سے ڈر لگتا ہے تم لوگوں کے کی اوپر کیونکہ دجال تو واضح ظاہر ہے لیکن یہ نظر آنے والا نہیں ہے اس میں بہت سارے لوگ پڑھ سکتے ہیں تمہارے بھی سنا کہ شرک خفی نظر نہ آنے والا شرک روا الامام محمد فی مسرد ہی اس حدیث کے امام محمد نے اپنی مسرت کے اندر بیان کیا ہے ابو سعید خدی رضی اللہ عنہ سے اس کے بعد مسلم فرماتے وہ یجوز ویوخر کوئن یہ بھی جائز ہے یہ بھی درست ہے کہ شرک کو دو قسموں میں بیان کیا جائے کون سی دو قسم ہے صرف دو قسموں میں اکبر و اصغر چھوٹا شرک بڑا شرک یہ بھی جائز ہے مصنف نے شرک کتنی قسم بیان کی ہیں؟ تین بیان کی نا بڑا شرک چھوٹا شرک اور شرک خفی پوشیدہ شرک وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تین قسم تو بیان کیا لیکن دو قسم بھی کرنا جائز ہے کون سی دو قسم بڑا شرک اور چھوٹا شرک پھر یہ کہاں جائے گا شرک خفی یہ کہتے ہیں کہ ام شرق الخی فعین امو حما یہ جو شرک خبی ہے یہ دونوں کے اندر آ سکتا ہے دونوں کے اندر بڑے شرک کے اندر بھی اور چھوٹے شرک کے اندر فیق افل اکبر تو یہ بڑے شرک کے اندر بھی آ سکتا ہے کشرق المنافقین جیسے منافقوں کا شرک منافقین کیا کرتے تھے وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے وہ ظاہر میں ایمان لائے تھے ڈر کی وجہ سے اپنی جان کو بچانے کے لیے لیکن دل سے ان کا ایمان نہیں تھا تو یہ انہوں نے بھی اپنے دل کے اندر چھپا کر کے رکھا کہ ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے اللہ پر ہمارا ایمان حقیقی نہیں ہے وہ لوگوں کے دکھانے کے لیے ایمان لے کر آئے تھے لہذا اگر شرک کا تعلق ایمان سے ہے عقیدے سے ہے تو ایسی صورت میں وہ بڑا شرک ہوتا ہے اس لیے منافقن کہاں جائیں گے بولیے جی آپ لوگ بولیے منافق کہاں جائیں گے جہنم میں تو جائیں گے جہنم میں کہاں جائیں گے ہاں سب سے نیچے سب سے نیچے جہان میں سب سے نیچے جہنم میں جائیں گے کیوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتا لوگوں کو دھوکا دے رہے ہیں اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتے اس سے اللہ تعالیٰ ان کو دوہری سزا دے گا بڑا سدا دے گا ان کو بڑی سزا جانم میں سب سے نیچلے طبقے کے اندر وہ رہیں گے منقفین کافر ان سے اوپر طبقے میں رہیں گے وہ سب سے نیچے رہیں گے کیونکہ کافر دھوکہ نہیں دیتا ظاہر ہے مار نہیں رکھتا اللہ پر سب جانتے ہیں کافی لیکن منافق کو انسان نہیں جان پاتا اللہ ہی جانتا ہے کون منافق ہے اللہ رب الام رب نبی کو بتایا کہ فلا فلا منافق ہے لیکن آج نہیں معلوم پڑ سکتا نا کون منافق ہے آج منافق ہے کہ نہیں ہے بہت ہے منافق ان کی تعداد کم نہیں ہے بہت ہے منافق لیکن ہم کو نہیں معلوم ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ تو منافق ہے صحیح. نہیں کہہ سکتے وہ اس کے اللہ کے درمیان وہ مسلمان ہے اس کو مسلمان کہا جائے گا کہ دنیا کے لحاظ سے لیکن آخرت میں وہ سب سے نیچے طبقے کے اندر رہے گا جہنم کے تو منافق خاج بھی ہیں تو اگر جو ریاکاری کا تعلق اگر ایمان سے ہو عقیدے سے ہو تو بڑا شرک ہوتا ہے تو یہ بھی ریاکاری ایمان میں ہے نظر نہیں آتی یہ بھی شرک خفی ہے لیکن بڑا آئی ہے یہ ایسے کوئی انسان دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف رکھتا ہے ہے نا وہ نظر آتا ہے نہیں نظر آتا ہے یہ بھی بڑا شرک ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے ویسے ہی دوسروں سے ڈرتا ہے مزار سے گزرے گا تو کہے گا کہ اگر مزار پر کچھ نہیں چڑھائیں گے تو مزار س... والے ہمیں نقصان پہنچا دیں گے ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا ہمیں تکلیف ہو جائے گی گاڑی ہماری خراب ہو جائے گی اس لیے آدمی کیا کرتا ہے بہت سارے ڈرائیور لوگ کیا کرتے ہیں جب مزار کے سامنے سے گزرتے ہیں وہاں گاڑی تھوڑی دیر کے روک دیتے ہیں یا اگر نہیں روکیں گے تو وہاں پر مزار کی طرف ہاتھ واتھ اٹھا کر کے تھوڑا سا جو ہے کچھ اشارہ کرتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ بھائی یا یہ سب کچھ معلوم ہے ان کو اگر یہاں سے ایسی گزر جائیں گے تو پھر ہمیں آگے جا کر کے پریشانی میں ڈال سکتے ہیں اگر یہ عقیدہ ہے تو بڑا شرک ہے ہی ہے بڑا شرک ہی ہے دل میں آپ کے کیا ہے مصیبت آگے آئے گی کہ نہیں آئے گی اللہ کے علاوہ کون جان سکتا ہے بغیر کسی سبب کے پریشانی میں اللہ کے علاوہ کیوں نہیں ڈال سکتا ہے لہٰذا یہ سمجھنا کہ وہ بھی کر سکتے ہیں ایسا تو یہ اللہ نے گویا کہ آپ نے برابر کر دیا اس کو اس لیے کیا ہوگا یہ اللہ کے ساتھ یہ بڑا شرک ہوگا اگر یہ مخفی شرک ہے تو جو مخفی اور خفی شرک ہے یہ دونوں کے اندر آ سکتا ہے لنحم الباطلہ لیکن منافق... کیونکہ منافقین کیا کرتے تھے اپنے باطل عقیدوں کو چھپا کر کے رکھتے تھے نہیں بتاتے تھے لوگوں کو کہتے تھے تو مسلمان ہیں نہیں لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم تو ایمان نہیں ہیں حقیقت میں وہ مسلمانوں سے کہتے کہ مسلمان ہیں وہ تزا ہر اسلام اور اسلام کا مظاہرہ کرتے تھے اسلام ظاہر کرتے تھے ریا ان و خوف حسین کرتے ہوئے اور اپنی جان کے خوف خوف کرتے ہوئے ان کو اپنی جان کا خوف تھا کہ اگر ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے تو یہ لوگ ہم سے اقتدار کریں گے ہم سے جنگ کریں گے ہماری جان جا سکتی ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے ریا کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہتے کہ ہم مسلمان ہیں حالانکہ مسلمان نہیں ہوتے دل سے ایمان آتے تھے اس لیے ایمان کی تاریخ پڑھنا آپ لوگوں نے دل سے ہونا چاہیے زبان سے کہنا ہے عمل کرنا ہے اور دل میں ہونا چاہیے دل سے بھی ایمان لانا چاہیے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اللہ کی محبت اللہ پر کامل ایمان اگر دل میں ایمان نہیں دل میں کفر ہے تو یہ نفاق کہلاتا ہے تو ایمان ان کے دل میں نہیں تھا وہ ظاہر مسلمان کہتے تھے لیکن وہ کیوں کہتے تھے اپنی جان بچانے کے نماز بھی پڑھتے تھے وہ لوگ روزہ بھی رکھتے تھے سب کرتے تھے لیکن اپنی جان بچانے کے لیے سب کرتے تھے لوگ تو یہ مخفی شرک ہے خفی پوشیدہ لیکن بڑا ہے اس لیے بڑا شرک, شرک شرکی خفی بھی بڑا ہو سکتا ہے وہ یقین اصغر کے ریا اور یہ شرک اصغر کے اندر بھی آ سکتا ہے جیسے ریاکاری ہے اگر عبادات کے اندر ریاکاری ہو تو یہ چھوٹا شرک ہوگا لیکن اگر ایمان میں ہو تو یہ بڑا شرک ہوگا بازاری سمجھ یہ شر ریاکاری جو ہے چھوٹا شرک ہے یہ اگر عبادت کا ہمارے بنا کی نماز پڑھتا لیکن کسی کو دیکھ لیا کوئی تو اس کو بتانے کے لیے بہت لمبی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے بڑی خوبصورت نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو یہ عبادت کے اندر ریاکاری ہے تو یہ چھوٹا شرک ہے یہ اگر ایمان میں ریاکاری ہوگی تو بڑا شرک ہوگا مسلمانی نہیں ہوگا وہ منافق کہا جائے گا وہ تو یہ جو شرک خفی ہے یہ دونوں کے اندر آ سکتا ہے بات واضح کی نہیں ہوئی تو اس مصنف فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے لیے صحیح اور درست ہے کہ ہم شرک کو دو ہی قسم کریں ایک بڑا شرک اور چھوٹا شرک ابھی جو شرک خفی ہے پوشیدہ شرک کہاں جائے گا یہ دونوں میں جا سکتا ہے دونوں کے اندر یہ آ سکتا ہے شرک خفی بڑا شرک بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹا شرک بھی ہو سکتا ہے وہ یقون پھر شرک اصغر کر ریا کمافی حدیث ابو محمود ابن لبیز النصاری المتقین اور یہ شرک اصغر کے اندر بھی شرک خفی ہو سکتا ہے جیسے ریا ہے جیسے کہ محمود بن لبید المصاری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں بات گزر چکی ہے واللہ علیہ توفیق اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے وہی سب کا اولی ہے تو معلوم یہ ہوا میرے بھائیو کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے شرک کے بارے میں جاننا ضروری ہے آج جو لوگ شرک کرتے ہیں مسلمانوں میں سے وہ بھی کہتے ہیں شرک بہت بڑا گناہ ہے وہ بھی مانتے ہیں شرک گناہ ہے شرک کے خلاف تقریر بھی کرتے ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو شرک ہے اس کو شرک نہیں سمجھتے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہماری عقیدت ہے ان سے یہ بزرگان دین ہیں پہنچے ہوئے لوگ ہیں یہ نیک لوگ ہیں لہذا ان کے ان کو بھی کچھ اختیار حاصل ہیں تو اس کو اختیار کے نام پر وسیلے کے نام پر عقیدت کے نام پر محبت کے نام پر بزرگوں کی تعظیم کے نام پر وہ سب کچھ کرتے اس کو شرک نہیں کہتے ہیں لوگ اگر شرک کہہ لیں تو اس کو کریں گے کیوں لوگ اس کو شرک نہیں کہتے حالانکہ آپ اس کا جو بھی نام دے دیں تو کیا اس کی حقیقت بدل جائے گی نہیں بدلے گی جو حقیقت حقیقت ہی رہے گی نام بدل دینے سے کوئی چیز نہیں بدل جاتی ہے آپ شراب کو جو ہے کیا نام ہے روحی روحانی غذا کا نام دے دیں سود کا نام آپ جو ہے فائدہ انٹرسٹ رکھ دیں تو کیا سود جائز ہو جائے گا نہیں جائز ہوگا حرام ہے وہ ناجائز ہے وہ تو آپ چاہے اسے عقیدت کہیں آپ اسے چاہے محبت کہیں وہ ساری چیز حرام ہے مکہ کے مشرکین کیا کہتے تھے ہاؤل شفاون عند اللہ یہ ہمارے اللہ کے یہاں سفارشی ہیں اس لیے ہم ان کی بات کرتے اس لیے ہم ان کا واسطہ لیتے ہیں ہم ان کے احترام میں کرتے ہیں وہ بھی اچھے لوگ تھے نیک لوگ تھے بزرگ لوگ تھے امبیا کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا حسط ابراہیم کے بارے میں اسماعیل کے بارے میں موسا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور دیگر نبیوں کے بارے میں ان کا واسطہ لیا کرتے تھے کہتے تھے کہ جو ہے یہ سب ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں ہم ان کی بات نہیں کرتے ہیں عمان عمان ابد اللہ علی ربنا اللہ عزالفا یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے اس لیے ہم ان کا واسطہ لیتے ہیں یہ کہا کرتے تھے وہ لوگ تو یہ چیز آج کر رہا ہے مسلمان عقیدت کے نام پر محبت کے نام پر تو وہ جائز نہیں ہو جائے گا جو چیز حرام ہے شریعت کے اندر حرام ہی رہے گی نام بدل دینے سے کوئی چیز اس کی حقیقت نہیں بدل جاتی ہے تو یہ لوگ بھی جو شرک کرتے وہ بھی کہتے شرک حرام ہے شرک ناجائز ہے لیکن اس کو شرک نہیں کہتے کوئی اور نام دے دیتے اب بیچارہ آدمی کہتا ہاں بھائی تو محبت ہے یہ تو بزرگوں کی تعظیم ہے بزرگوں کا ادب اور احترام ہے بزرگوں کی تعظیم ایسی کرو کہ اللہ کی تعظیم فیل ہو جائے بزرگوں کا ادب اتنا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ادب سے بڑھ جائے ہاں؟ تو ہی تو شرک ہو جائے گا اللہ کے مقام سب سے اونچا اللہ کا حق سب سے بڑا ہے اللہ کا حق جو ہے وہ حق اپنے بزرگوں کو دے دو ان کے ادب اور احترام میں اللہ کا ادب کہاں گیا اللہ کا احترام کہا گیا جو سب سے بڑا ہے اللہ اکبر نماز میں شروع کرتے سب سے بڑا اللہ رب الامی ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا ادب اور احترام کہا گیا اب اس کے نام پر عقیدت کے نام پر اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے چاہے جا اس کا جو بھی انعام دے اللہ تعالیٰ کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا تو میرے بھائی شرک کے بارے میں جاننا ضروری ہمارے لیے تفصیل سے ڈیٹیل میں جا کر کے جاننا ضروری ہے کہ شرک ہے کیا کسے شرک کہا جاتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ شرک کو شرک نہیں مانتے اسے عقیدت اور محبت کے نام پر جائز کہتے ہیں اس لیے کہ انسان دھوکے میں نہ آ جائے کہ بھئی یہ تو شرک نہیں ہے تو تعظیم ہے تعظیم بھی اللہ کی, کی چھوڑ کر کے جو تعظیم اللہ کے لیے ہے اگر وہ تعظیم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا جائے گا جو عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں ان کو اللہ کے علاوہ کس اور کے لیے اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ کے اللہ کے لیے سجدہ اللہ کے رض و اللہ کے گھر کا طواف اللہ کے لیے سجدے یہ سارے اللہ کے لیے قسم کھانا یہ ساری عبادت اللہ کے لیے اب ان کو اللہ کے علاوہ کے اور کے لیے کرو گے اگر سے ان کے محبت میں کر رہے ہو تو اللہ کی محبت کہاں گئی اللہ کی محبت کا تقاضا یہ کہ ساری باتیں اللہ کے لیے کی جائیں اگر وہ غیروں کے لیے کرتے اللہ کے علاوہ کسی نبی رسول کے لیے کسی پیر فقیر کے لیے تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے چاہے اس کا آپ جو بھی نام دے دیں وہ چیز جائز نہیں ہوگی وہ چیز حرامی ہوگی اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ رب اللہ ہم کو شرک سے محفوظ رکھے آمین اللہ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے آمین نبی کی سنت پر قائم رکھے آمین اور ہر طرح کی بداعت سے اللہ محفوظ رکھے اللہ تعالی ہماری عبادوں کو قبول فرمائے آمین اللہ تعالی ہم کو ریاکاری سے بچائے دکھاوے سے بچائے اللہ تعالی ہماری باتوں کا اخلاص پیدا کرے اور اللہ رب العامین ہمیں نیکی پر قائم رکھے اور ہر بیرب برائی اور ہر شر الفتنے سے اللّہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے امین ربینا محمد آلہ و صلی محمد ول علیہ و صاحب و جزاکم علیکم اور الحمد اللہ وبرکاتہ Alright,